بسم اللہ اللہ علی سیدنا محمد و دوستان گرامی موضوع میں ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ مملہ وسلم کی نبوت کے مطابق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے بعد نبی رسول بنے ہیں یا زندگی دنیاوی کے چالیس سالہ عرصے میں بھی آپ نبی تھے یہ مسئلہ جب ہمارے سامنے پیش ہوا ہم نے چاہا کہ اپنے دوستوں اور سنی عوام کے سامنے سنی لوگوں کے سامنے اس مسئلے کے متعلق اپنا موقف ہے جائے تاکہ ہمارے دوست احباب اور خالصنت لوگ جو ایک زیادہ صحیح اولا اور زیادہ مناسب اعتقاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق اس, اس کو جانے اور اس پر قائم رہے اگرچہ ہماری سمجھ کے مطابق اور معلومات کے مطابق عوام الناس کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی تھے کائنات کے بننے سے پہلے جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رو مبارک کو اللہ تعالی نے نور مبارک کو پیدا فرمایا یہ بھی عوام ہماری اعلی سنت عوام کا عقیدہ ہے اسی طرح یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما پھر آپ جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ نبوت کے ساتھ تھے اور چالیس سال تک آپ نبی تھے اور چالیس سال کے بعد آپ نے اپنی نبوت الفاظ کا اعلان کرا ہے یہ نظریہ عوام الناس میں پہلے موجود ہے اور یہی اہل سنت کا جو پسندیدہ ترک قول شمار ہوتا ہے نا یہی نظریا اللہ بہتر جانے کہ عوام الناس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آیا یا سن سنا کے آیا جس طرح بھی آیا عوام کا یہ نظریہ بالکل ٹھیک ہے یہ ایک اور بات ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ائمہ اور علماء کے مابین ہمیشہ سے یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے لیکن سارے اختلافات کے باوجود جو صوفیاء کرام اور نے دین میں عوام تک بات پہنچائی ہے وہ یہی پہنچائی ہے اور حتا کے ہم نے جتنے صوفیا کرام اور بزرگا دین کو دیکھا ہے وہ <g annesha1> اسی بات پر سمجھ مطلب اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت تو نہ تھی تو ٹھیک ہے ایک سال چل رہا ہے الحمدللہ اور اس میں کوئی قدر نہیں ہے تو اس کو چھڑ لیکن بعض ملاؤں نے اس کو اس دور میں چھیڑ دیا اور چھیڑ کر اس کو اتنا طول دے دیا کہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت پتہ نہیں کیا خرابی لازم آئے گی یہ اتقاد رکھنے سے کیا فساد لازم آئے گا بہت بڑے فساد آئے گا گمراہی لازم آ جائے گی یا قابل ہو جائے گی دنیا پتہ نہیں کیا انہوں نے اس رنگ میں اس کو طول دیا ہوا ہے اور اس طرح جانب جو فریق مخالف ہے ان کا وہ فریق مخالف جو ہے وہ بھی مسئلے کی حقیقت سے نوافیت کی بنا پر وہ بھی تکفیر پر طلا ہوا ہے وہ تکفیر ایک دوسرے کو کافر کہنے میں لگے ہوئے ہیں گمراہ کہنے میں لگے ہوئے پتا نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تو مجھے دوستوں نے بار بار یہ کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق تو میں جو کچھ اپنے مطالعے سے اور بزرگوں کی صحبت سے معلوم کر چکا ہوں وہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں دلائل کے ساتھ مسئلہ نبوت پر ہمارا موقف جو ہے اس عنوان سے میں آج آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ نبوت پر ہمارا موقف کیا ہے ہمارے موقف سے مراد یہ ہے میری کہ میرے حالیہ بزرگ اور ناصر ہمارے دوست آباب ہمارے عام فق لوگ اور تو ہمارے سے یہ مراد ہے لیکن ہم نے یہ موقف گھڑا نہیں ہے ہم جن اسلاف کی جن بزرگوں کی اتباع کر رہے ہیں اس مسئلے کے اندر ان کا ذکر خیر ابھی آپ سنیں گے آگے سمجھ آ رہی کہ نہیں لیکن فی الحال حاضر میں جو مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے اندر ہمارا موقف ان آج کے ملاؤں کے مقابلے میں کیا ہے یہ مطلب ہے میرا ہمارا موقف مشورہ نہیں بنتا ہمارے خلاف کو میں نے استعمال کیا ہے اس ہے جی. اگرچہ یہ موقف ہے اسلاف کا لیکن کیونکہ اب دیش اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ شاید با... ملا اس وقت کے ہمارے مقابلے میں تو اس وجہ سے ہمارا موقف نہیں کر رہا ورنہ یہ ہمارا نہیں یہ ہمارے بزرگوں اصلاف کا ہے اللہ اللہ اللہ اب ابتدان پردھان نم اپنا موقع پیش کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقت وصف نبوت کے ساتھ متصف تھے چالیس سال کے عرصے میں نہیں تھے دل میں بندی میں نبی تھے کیا اس مسئلے کے اندر ہمارے علماء اہل سنت اور آئند اہل سنت جو اصلاف ہیں نا ان کے مختلف اقوال میں وہ سب اقوال سامنے رکھ کے پھر ان سے جو ہمارا پسندیدہ قول ہے وہ سامنے بھیجیے کہ ہم نے کن بزرگوں کا قول اور بات کو پسند کیا ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں میری معلومات اور میرے مطالعے اور میری استقرا اور تکبوں کے مطابق اس مسئلے پر سب سے پہلے کلام کرنے والے جو بزرگ ندین اور طبہ کرام ہیں نا ان میں سے اولا میں نام پیش کرتا ہوں جو میرے مقابلے میں ہے نا وہ ہے حنفی امام ہوئے ہیں بہت بڑے محدث ہوئے ہیں فقی ہوئے ہیں امام ابو جعفر تحاوی رضی اللہ تعالی نے کیا امام ابو well جعفر تحاوی امام تہاوی کے نام سے مشہور ہیں شرح معان الاثار اور شراب مشکل آثار آپ کی کتابیں بہت مشہور ہیں یہ ہوئے ہیں جی چوتھی صدی میں تیسری اور چوتھی صدی دونوں پائیاں ہیں دو سو انتالیس میں آپ کی پیدائش ہے تین سو اکیس میں آپ کی وفات تو دو سو انتالیس یعنی تیسری شدی بھی نصف سے زیادہ آپ نے پائی اور جو چوتھی سدی ہے اس کے بھی بیس سال سے زیادہ آپ نے پائے تو آپ کو تیسری سدی کا بھی مام کہہ سکتے ہیں چوتھی سدی کا بھی کہہ سکتے ہیں امام ابو جعفر تحاویر رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہے انہوں نے شرح و مشکل آثار کتاب کے اندر ایک باب باندھا ہے باب و بیان مشکل ماروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جواب اللذی سعاله متا کنت نبیاں بقولہی لہو آدم بین روح والجسد صلی اللہ علیہ الله کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا متا کون کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی تھے آپ نے فرمایا اس وقت جس وقت کے آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان ساحل نے کیا پوچھا آپ کب نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تعینات فرمایا جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان کیا مطلب کہ روح ابھی جسم میں نہیں آئی جسم پتلا رہا ہے اس وقت میں نبی تھا اچھا اس حدیث کے رابط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب حضرت ابن ابل جدہ کالاقل تو یا رسول اللہ مقاقل صاحبی کالا وادی ہے حدیث صاحب امام نے اوپر باپ باندھا اور باپ کے نیچے یہ حدیث پاگ لائے حدیث کی سند بالکل صحیح ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں خیر امام صاحبی اس پر کلام کرتے آئے ہیں کرتے کرتے آخر میں فرماتے ہیں جس سے ان کا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے مسئلے میں امام تعابی کا موقع کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ یہ ہے کہ آپ کی بھارت ہے وہ اب ماں صلی اللہ علیہ وسلم کون تو نبی, آدم الروح والجسد فإنه وإن حين نبی كان اللہ فل محب و نبی ثم أعاد اكتتابه إياه في الوقت المذكور في هذا الحديث كما قال عز وجل وَلَا قَدْ في فِي من بعد الذكر ان أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الْصَالِحُونَ وكان عز وجل قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ ثم أعاد اكتتابه في الزبور المحذبه بعد ذلك اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ امام تحابی فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک میں, میں نبی تھا اس وقت اس وقت کے آدم روح اور جسم کے درمیان تھے آدم روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت میں نبی تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس وقت کے آدم جسم اور روح کے درمیان سے آپ اس وقت نبی تھے تو فرمایا لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس سے پہلے لوہے محفوظ میں بھی آپ کو نبی لکھ دیا تھا <سلام> <محفوظ> <سلام> <اللہ> <سلام> <تارلخل esperlification> نبی لکھ دیا لکھ دیا تھا اقتدار پہلے لکھا گیا لوح محفوظ میں <سلام> <سلام> امام تحابی کا موقف پیش کر رہا ہوں ان کے نزدیک پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لکھا گیا محفوظ پر پھر جب حضرت اعظم علیہ السلام جسم و روح کے درمیان اور یہ وقت ہے نا ان پر نا تو اس وقت پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا لکھوایا فرشتوں سے لکھ تو مطلب اللہ محفوظ پر میرے محبوب کا نبوت اس کا مطلب یہ نکلا کہاوی کا موقع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی نبوت دو مرتبہ لکھائی لکھی گئی ایک مرتبہ اللہ محفوظ میں پہلے لکھی گئی پھر جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا تیار ہو رہے ہیں اس وقت لکھی گئی سمجھ آ گئی کہ نہیں اچھا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام جعفر ابو جعفر تہاوی جو ہے نا وہ یہ ث... موقف رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی okay. نبوت جو وہ لو محفوظ میں کتابت کے اندر پہلے تھی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رو شریف نبوت کے ساتھ متصف تھی اور بعد میں ہمیشہ متصف رہی جو امام تحاوی رحمہ اللہ کا مذہب سامنے ہے تو ان کا یہ مطلب موقع بن رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو دو مرتبہ لکھا گیا ایک مرتبہ لو محفوظ میں پہلے ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام کی تیاری کے وقت تو اللہ محفوظ میں لکھنے میں تکرار ہوا اور یہ لکھنے کی ہی بات ہے اور یہ نظریہ امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک کتاب سے اپنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی طرف بھی منسوخ کیا جاتا ہے ان کی ایک کتاب ہے جس کا ذکر جو ہے وہ اس میں موجود ہے اپنا جناب جی مباہب اللہ دنیا شریف کے اندر امام غزالی بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی میں نبی تھے اللہ کے علم میں نبی تھے اور قلعہ محفوظ پر آپ کی نبوت لکھی ہوئی تھی یہ مطلب ہے جس کو کہتے ہیں تقدیر میں نبی میں بات کیا لیکن یہ یاد رکھنا کہ امام جو ہے نا اپنا مرتضی زبیدی ربی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنہوں نے احیاء, احیاء علوم الدین شریف امام غزالی کی کتاب کی شرح لکھی ہے اتحاف السعادت المستقیم احتاف السعادت المتقین تو انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے متعلق جس میں امام غزالی کی یہ بات بیان کی جاتی ہے اب جس کے حوالے سے متعلق لکھا ہے کہ وہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی تصنیف نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر تو بات ختم ہوگی کہ امام غزالی کا مذہب اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جب ان کی کتاب ہی ثابت نہیں ہے یہ اتحاف الصاد ہے جو ہے نا مقدمہ کے اندر امام مرتضی زبیدی تاجر ہاروش شرح خاموش والوں نے یہ بات لکھ لیا بات کیا رہی. امام غزالی کی کتاب کے شرح کے شروع بیشتر. بیشتر. خیر یہاں پر میں نے جو آشیا لکھا ہی نئے نبی کے تحت سمجھ نہیں آئی تو تھوڑی تبدیلی کے ساتھ میں کہتا ہوں جی کماطیف والسلام الزبور وحاد القول آل جی آل میں نے پیش کر دیا دو مرتبہ کتابت اور یہ جو آپ فرمانا کہ وہ مبید تھا یعنی کتابت کے اعتبار سے نبی تھا یہ موقف کا امام تحابی اور امام امام تحاوی کا ہے یہ ان کی کتاب سے پکا ثابت ہے میں نے آپ کو بیان کر دیا سنا دیا ہے دوسرا امام غزالی کی طرح منصوب کیا جاتا ہے جبکہ ہے ان, کی ان کا قول ثابت ابھی تک نہیں ہوتا ان کے بعد ان کے زمانے کے ہی امام تحابی کے ہم آپ ایک ہی زمانے کے تقریباً تھوڑا سا فرق ہوگا وہ ایک اور امام ہے امام محمد بن حسین الجوری وہ امام صحاوی تھے یہ امام آجوری ان کی وفات شریف کے متعلق جو لکھا ہے تین سو ساٹھ میں وہ تین سو اکیس میں ہے یہ تین سو ساٹھ میں تو یہ بالکل ایک زمانہ ہے وفات ان کی بات میں اگر زمانہ ہے آیا ہے ہم آس رہے ہیں وہ بھی محدث تھے وہ حنفیوں کے معدے ہیں امام ابو علی کا مقلد ہیں سمجھ آ رہی ہے. اور یہ میرے خیال میں جہاں حملوں کے شاف شاف ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور بھائی یہ امام شافعی علی اللہ کے مقلد ہیں یہ اتنے بڑے جی آدمی ہیں کان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ امام ہاجوری جب مکہ شریف میں تشریف لائے مکہ شریف آپ کو بہت اچھا لگا دعا کی اللہ ایک سال یہاں پر رہنے دے مکہ شریف میں ایک سال ایک سال رہنے دے غیر سے آواز آئی کہ تیس سال نہیں تیس سال ادھر رہنا ہے آپ تیس سال پھر مکہ شریف میں عبادت کرتے کرتے پہنچے یہ ابن خل کے حوالے سے ہی اچھا یہ کتاب جو ہے نا آپ کی جس سے جس سے میں آپ کا موقف پیش کر رہا ہوں امام مام کا اس کتاب کا نام ہے کتاب الشریعہ یہ چھاپی ہے دارالسلام ریاض والوں نے دارالسلام یہ واٹیوں کا پتم خانہ ہے کن کا ہے ہر ریاض لکھا ہوا ہے نا ہر ریاض میں ریاض میں اور پاکستان میں بھی اس کی شاخ ہے لاہور میں کراچی میں مختلف میں یہ جناب جی, حامد فقی بابیا ہے بڑا گستاخ خبیش بابی ہے اس کی ساتھ ہاش, اور یہ ہمارے امام جو ہے نا یہ کیا لکھ رہے ہیں تین سو چوراسی سفر تارل کتنا سفر تین سو چوراسی باب وکر مباخی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت اور نبوت قال محمد محمد دب محمد دب الن حسين رحمه الله اعلموا رحم الله اياكم ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يزل نبيان سبحان الله ميل قبل خلق ادم يتقلب في اصلال امبياء وابناء الامبياء بنكاح صحيح حتى خلقه الله عز وجل من بطن امي يحفظه مولاه الكريم وشكله ويحوطه إلى أنبالغا وبغض الله إليه أوفان قريش وما كانوا عليه من الكفر ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيء من أخلاق الجاهلية قال ألهمه مولاه عبادته وحبه لا شريك له ليس للشيطان عليه السبيل يتعبد لمولاه كريم خالصا حتى نزل عليه الوحي واؤمر بالرساله وبعث الى الخلق الكافه الى الانس والجن بعث على راس 40 سنه من مولده سبحان الله اقام بمكه عشرا يدعوهم الى الله عز وجل يذلون خوفا يسدل ويجد ويجهلون عليه فيحلم صفحہ نمبر تین نمبر چوراسی سے میں نے عبارت پڑی ہے امام محمد آجر فرماتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے پہلے ہمیشہ نبی رہے رہا. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہمیشہ نبی, نبی رہے ہم کی اسپشتوں میں لاتے رہے بیاہ کی اولادوں میں نکاح ہے صحیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا کہ آپ کو اپنے والدہ محترمہ کے بدن سے پیٹ مبارک سے ظاہر فرما دیا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ محفوظ رکھتا رہا حاجی آپ بالغ حفاظت کرتا رہا ہاں جی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کے متعلق نفرت دی ہاں جی آپ کے دل میں نفرت تھی بتوں کے متعلق ہمیشہ سے اور جو کافر لوگ کوفر کرتے تھے کام کرتے تھے آپ کے دل کے اندر ہمیشہ نفرت کی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر کی تعلیم نہ دی ہاں جی شعر کی تعلیم سے مراد ہے یعنی علم ممانا ملکہ ہے یہاں پر علم ممانا ملکہ ہے یعنی کیا مطلب کہ کی قوت راس شیر کہنے کی قوت راستہ کو نہ دی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا بولنے کی قوت نہ جہالت کا جواب دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کو شیر کی تعلیم نہیں دی تو جب شیر کی تعلیم شیر کی شیر کا علم آپ کے پاس نہیں تھا تو ہر چیز کا کی علم کیسے آیا اس ظالم سے تو بے وقوف یہاں پر علم کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے علم کے معنی تو بیان کو بچوں کو میں تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے جی تین معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے ایک علم بانا ادراک ایک علم مسائل ایک علم بانا ملکہ یہاں پر علم بانا ملکہ ہے ادراک کے معنی میں نہیں ہے ادراک آپ کو تھا یعنی کیا مطلب آپ شعر کو جانتے تھے لیکن کہنے کی طاقت اللہ نے نہیں رکھی طاقت کیوں نہیں رکھی تھی کہنے کی وجہ سے نہیں رکھی تھی مثلاً ایک آدمی ہے وہ تلوار چلانے کا بات با, با, با, با, سمجھا دیتا ہوں ایک آدمی ہے اس کو تلوار چلانے کا سارا فن اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا, ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بازو میں جو ہے طاقت نہیں رکھی تلوار چلانے کی فن جانتا ہے طاقت نہیں رکھی مالک نے طاقت سالم کر لی کسی حکمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہ اگر شیر بناتے تو لوگ کہتے یہ شاعر ہے اور کہتے تھے شاعر شاعر اور مجنون آپ کو نور باللہ کہتے تھے دیوانہ بھی کہتے تھے اور شاعر بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرما حسرا شعر کی تعلیم یعنی شیر کا علم بنا ملکہ اور قدرت آم نے نہیں دی اور نہ ہی یہ میرے شیر کہنے کی تعلیم شیر کہنا میرے نبی کی شان کے لائق ہے یہ میرے نبی کی شان کے لائق ہی نہیں سمجھ نہیں آئے خیر جہلیت کے اخلاق میں سے کوئی کھولک بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نہ سکھایا یعنی کی مطلب سے کوئی ایسی پوری اب یہ دیکھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ جنا کس کو کہتے ہیں پاک آپ نے روکا نہیں ہے جنا سے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ چوری کیا ہوتی ہے نیگیٹ کیا ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر وہ کرنے کی طاقت نہیں رکھی یہ نہیں ہے کہ چوری اس کو کہتے ہیں یہ علم نہیں تھا آپ کو علم تھا کرنے کی طاقت نہیں تھی اسی وجہ سے تو معصوم ہے سبحان سبحان اللہ اللہ بھی کوئی اتنا پتہ نہیں ہے شیر ایک ہے شیر کا علم ایک ہے شیر کہنے کی طاقت علم تھا طاقت نہیں سبحان اللہ جس طرح کے چوری دکیتی جن جن درائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع فرمایا علم تھا کہ یہ فلاں چیز ہے نا علم ہوتا تو کیسے روکتے لیکن طاقت نہیں تھی کرنے کی اسی وجہ سے معصوم پہ کیونکہ معصوم وہی ہوتا ہے جس سے شرعن گناہ محالو کیا ہو گنا ہونا محال تو حضرت جی آپ فرما رہے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کا ہی الہام فرمایا اور شیطان کا کوئی شیطان کی کوئی طاقت نہیں چلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاں جی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرتے تھے تاکہ کے وہ پر نادل ہو گئی وہ پر اس سے پھر آگے فرماتے نازل ہوگی رسالت کا حکم ہو گیا اور مخلوق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا بعد کا فائرو سب کی طرف بھیج دیا گیا اس کا مطلب ہے امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نبی تھے لیکن بھیجے اس وقت گئے ایک ہے نبی بنا دینا ایک ہے بھیج دینا بالکل نبی پہلے بنا دیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی رہے یہ موقف ہے امام آجودی کا اور میں بتانا چاہوں گا اسی کے ضمن کے اندر ہی کہ یہی موقف ہمارا ہے اور اس کی میں آگے پھر وضاحت کروں گا سبحان اللہ پورے ترائل کے ساتھ اس کی وضاحت کروں گا ہمیں موقف یہی پسند آیا کیونکہ یہ ہے صاحب علماء ہمارے آگے سننا تھا سنت آگے سننا وہ ونفی ہیں یہ شافی ہیں یا خوشی ہیں ہے یہ بھی سنی ہے وہ بھی سن لیے اچھا جو میں نے یہاں سے بات سمجھی بھی یہی سمجھ رہا ہے یہ جو حادیہ لکھنے والا وہ بھی حامد فختی عربی کا ہے عرب کا وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے لیکن وہ جل بھون گیا جب اتنے بڑے امام کی یہ بات پڑھی کہ وہ تو لکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نبی تھے تو جل بھون گیا کہتا ہے نیچے خود نبوت کے ساتھ مختصر تھے اور نبی تھے بلفیل نبی کیسے ہوا نیچے لکھ رہا ہے وہ نبوت کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو کیا جبریل وحی آتے تھے؟ عالم غیب کے کو کو اندر یہ خبیص کہتا ہے یہ تو آپی کے پاس ایسے مطلب ہے پھر آگے کہتا ہے یہ آگے حیات پیش کر رہا ہے فلاں فلاں خیر مطلب یہ ہے کہ یہ موقف جو امام آجوری نے پیش کیا اپنا اور جناب جی اس کو مطلب حدیث سے اور مطلب صاحب اور پھر ہم جو ہیں نا ان کو اسی موقف کو پسند کر رہے ہیں اسی موقف پر جل بھن گیا کون سڑ گیا وعبی آمد فقی وہ کہتا ہے کیفا کانا نبینا بالفعل حین اذار تھے نبی تھے بل فیل اشرف کہتا ہے بل فیل نبی نہیں تھے امام آجوری فرماتے ہیں بل فیل نبی تھے مبارک و اشرف سیالوی کو کہ اس کے ہم نواب اس دور میں وہاں بھی بنتے ہیں وہاں بھی بنتے ہیں وہ جل ڈھونڈ رہے ہیں ہم جلد ڈھونڈ نہیں رہے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے متعلق جو اعتقاد اور موقف امام آجوری نے پیش کیا ہمارا یہی ہے اور یہی اچھا ہے یہی بلکہ صحیح ہے درائل سے یہی حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی بہرحال وہابیوں کی موافقت جو ہے نا اشرف کو مبارک سمجھنی بات کی حالی آپ کی نا یہ وہابی کا اطراف اس کا آگے جواب آ رہا ہے سارا یہ حضرت جی توجہ ذرا یہ دو موقف سامنے آ گئے کتنے دو مذہب دو مذہب سامنے آ گئے اب امام جلیل آ جو ہے نا اور جس طرح کے امام تحاوی کے ہم نوا بعد میں امام غزالی کو قرار دیا گیا یا اور بھی کچھ ہوں گے امام عجیح کے ہم نواز جو ہے نا بات کے وہ بھی بڑے بڑے احترام ہے بلکہ جمہور میرے مجھے تو لگتا ہے جمہور اطراف اسی طرح جاتے ہیں سبحان اللہ اچھا بوجھے امام فخر الدین راضی کا نام آپ نے سنا ہوگا اگر امام غزالی کی طرف وہ بات منسوب ہے تو امام فخر راضی کی طرف منسوب کیا آپ کا تو پکا ہی نہیں ہے سیکھا کتابوں کے ساتھ امام فخر الدین راضی, راضی راضی جن کو امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کا مذہب پھر شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کے خلیفہ خاص شاگرد خاص تلویز خاص قادم خاص حضرت امام صدر الدین ان کا مذہب اور پھر خود ملا علی قاری رحمہ اللہ اور باری جو بہت بڑے انفیوں کے محدے اور امام ہوئے ہیں ان کا مطلب جو انہوں نے شرف الفق الاکبر میں پیش کیا فکا اکبر جو ہے نا الفق الاکبر امام ابو رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے امام اعظم امام اعظم ہیں انفیوں کے ہمارے سبحان اللہ ان کی کتاب ہے نا الف الرائے ہے ملا علی قاری ایک ہزار چودہ جاتا ہے. ایک ہزار چودہ اس وقت چودہ سو تینتیس, تینتیس سمجھ میں بات کیا رہی تو وہ نقل فرما رہے ہیں سبحان اللہ صفحہ نمبر ساٹھ پر یہ قدیمی خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر ساٹھ پر امام فخر الدین راضی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا انہوں نے حضرت صدر الدین قونوی کی غالباً صفی شرح شرح ہے امام قونوی کی یہ ان کے حوالے سے عبارت پیش کرتا ہوں فخر الدین وهو المختار عند المحققين من الحرفيه لانه لم يكن من مثلا بي قد لكنه كان في مقام النذوهه قبل الرساله وكان يعمل بما هو الحق الذي ظهر عليه في مقام النبوه بالوحي الخفي والخشوع الصادقه من شريعه من من شريعه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وغيرها كذا نقله القونوي في شرح عمدت الناصفي وفيها دارت على ان النبوه نبوته, نبوته لم تكن ملحقه بالذي فيما بعد ال40 كما قال جماعه بل اشارت الى انه من يوم ولادته متصفون بنع بنعته النبوته بل يدل حديث كون النبي وادم بين الروح والجسد على انه متصفون بصفه نبوته في عالم الارواح قبل خلق الاشباح وهذا وصف خاص له لَا مَحْمُولٌ عَلَى مِنْ حُجَّةِ عَلِي. سبحان فرماتے ہیں امام فخر نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رسالت, رسالت سے پہلے کسی نبی کی شریعت پر نہیں تھے بالکل اور مختار جو ہے وہ حقیقی میں یہی ہے کیونکہ وہ کسی نبی کی امت سے آپ نہیں تھے اگر کسی نبی ثابت کی شریعت پر عمل کرتے تو آپ امتی بن جاتے کسی نبی کے پیسے اور آپ تو نبیوں کے نبی ہے آپ کسی نبی تو امتی کیسے بن سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اعلان نبوع سے پہلے یہ چالیس سال کا عرصہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی اور نبی کی شریعت پر عمل کرتے رہے ہوں جیسے یہ لوگ بات کہتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں امام فخر راضی یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور وہ آپ کے کنفیہ کبھی سے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اگر کسی نبی کی شریعت پر عمل کرتے تو آپ اس نبی کی امت ہی خراب آ جاتے جبکہ آپ تو نبیوں کے نبی ہیں لہٰذا امام راضی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے عرصے میں جو مخفی واحد ایک واحد وہ ہوتی ہے کہ فرشتہ سامنے لے کر آئے ایک وہ ہوتی ہے کہ جو نبی کے دل پر اترے وہ وقفی پوشیدہ ہوتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو نبی فرشتہ سامنے لے کر آتا ہے اس کو کہتے ہیں واحد جلی ظاہر کلم کلا واحد ایک ہوتی ہے واہ خفی جو نبی کے دل پر اترتی ہے آپ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے عرصے میں واحد خفی آپ پر اترتی تھی دل مبارک پر جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالی کے الہام سے آپ معلوم کرتے کہ اس وقت اللہ مجھے یوں کرنا ہے یوں کرنا یوں کرنا ہے جی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنی ہے اس طرح کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مارفت کے متعلق جو واہج آپ کے دل مبارک پر اترتی تھی وہ ایک مخفی واہج تھی جو اشرف شیادی کو نظر نہیں آئی امام راضی کو نظر آ گئی امام راضی کو نظر آ گئی یہ بات کیا امام راضی کو نظر آ گئی وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کا انجام عمل بما هو الحق الذي ظاهر عليه في مقامات نبو نبوته بدر وحي وحی کے ذریعے اور کشوف صادقہ شریعت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کے ذریعے سے جو کچھ آپ پر ظاہر ہوتا تھا تو آپ اس کی اتباع کرتے تھے لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی وحی سے ہی عبادت کرتے تھے آپ یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کی شریعت کی تباہ کرتے تھے یہ نہیں بات کیا آگے فرماتے امام ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ امام کو نوی نے شرح الناصفی کے اندر اسی طرح نقل کیا ہے امام رازی سے سمجھ بات کیا اور ملا علی قاری امام اللہ اقاری آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو بیان امام رازی کا ہے جو امام کو نے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس, اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چالیس سال کے بعد کے زمانے میں بند نہیں ہے چالیس سال میں بھی تھی بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات اتنا اشارہ ہے کہ پیدائش کے دن سے ہی متفط تم بے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعت صفت نبوت کے ساتھ پیدائش والے دن بھی متصف تھے نبوت کے ساتھ کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر فرمایا استعداد رکھی ہوئی تھی نا جس طرح کے امام غزالی کے کلام سے یہ بات سمجھی جاتی ہے اس کا رد کر رہے ہیں کہ امام غزالی کے کلام سے جو بات سمجھی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے صحیح ہی ہے کہ آپ ہمیشہ نبی آپی تھے ہمیشہ نبی تھے اب امام آجر نہیں کہ ہم نب آئیے تمام امام آ گئے تو میں بات کی رہی اور ہمارا بھی یہی موقف ہے لیکن اب یہ بات دیکھنا پڑے گا کہ اس ان کے کلام سے یہ پتا چلتا ہے کی ایک ہے نبوت اور ایک ہے رسالت کیا آپ <سلام> صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر کیا فرما رہے ہیں فی مقام نبوت قبل رسالت ہے اس سے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ رسالت اور ہے نبوت اور ہے چالیس سال اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ نبی تھے رسول نہیں تھے رسالت ملی ہے چالیس سال کے بعد نبوت ہمیشہ ملی یہ اللہ اللہ. اللہ. امام فخر راضی کا امام قنوی کا ملا ادکاری وغیرہ نظر آتا ہے <تصفح> کیا فرق ہوا انہوں نے فرمایا ایک, ایک رسالت دا دا نبوت نبوت اور رسالت کا زمانہ ایک نہیں ہے نبوت پہلے ہے جب سے آپ صلی اللہ وسلم کی روح انور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس وقت سے ہی نبی تھے رسالت چالیس سال کے بعد ہوئی جب آپ پیدا ہوئے چالیس سال کی عمر شریف مکمل ہو گئی تو پھر رسالت ہوئی سمجھنی بات تو پچھے حضرات نبوت اور رسالت میں فرق کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فرق نبی کا معنی رسول اور نبی کا معنی کیا ہے ملا علی کاری اوپر خود بیان فرما رہے ہیں سمجھنی بات کیا آ رہی ہے کہ نبی جو ہے نا رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچاؤ اور نبی جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وہی آئے وہ عام آزی کے اس کو حکم تبلیغ کا ہو جانا ہو لہذا نبی کے لیے ضروری نہیں کہ لوگوں کو تبلیغ کرے ہو سکتا ہے اس پر وہی اس کی ذات کے متعلق آئے جب لوگوں کو تبلیغ کا حکم ہو تو پھر رسول ہوتا ہے نبی کے لیے واحد ضروری ہے تو نبی عام ہوا رسول خاصوا رسول کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ لوگوں کو حکم پہنچائے جس کا سمجھ بات ہے اور ویسے لفظ رسول سے بھی پتہ چلتا ہے رسول کا مانا ہوتا ہے پیغمبر پیغام لانے والا تو وہ پیغام کسی اور کے ہی لاتا ہے ہمیشہ اپنے لیے تھوڑا لاتا ہے اور نبی کا معنی ہوتا ہے خبر رکھنے والا سبحان اللہ کیا مانا خبر رکھنے والا وہ اللہ کی بات سے اللہ سے متعلق خبر رکھتا ہے اس وجہ اس کو نبی کہتے ہیں معلوم اور نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو پیغام دے رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کو پیغام دے اور وہ امت ہوتی ہے وہ امت ہوتی ہے, امت ہوتی ہے، سبحان رسول سمجھ بات. اب ہم اس سے پتہ چل گیا کہ امام فخر رازی رحمہ اللہ اور نظرات کا جو قول ہے اور امام آجوری کا کہ ہمیشہ نبی رہے جی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیشہ رسول رہے کیونکہ رسول کہہ رہا ہے اس کو جس جو پیغام دو امت کے لیے لائے تو امت کو پیغام واقعی آپ نے چالیس سال کے بعد دیا لہذا رسول آپ چالیس سال کے بعد بنائے گئے اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ میں جس پر واہ جائے اور وہ جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات کے متعلق اترتی رہی ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کی مارفت کے متعلق وہ عبادت کے متعلق وہ جب سے اللہ نے آپ کے نور مبارک کو پیدا فرمایا اس وقت سے ہی اس واحد کا سلسلہ جاری ہو گیا اس وجہ سے نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے رسول چالیس سال کے بعد اور ہمیں بھی یہی قول پسند ہے جس طرح پہلے بار بار بتا چکا ہوں سمجھ نہیں آتی طرح مضبوط نظر آتے ہیں اور ہم حق اور ابتباہ کرنے والے ہیں چاہے جدر سے مل جائے اور اسی سے جناب جی جو ہے نا وہ اشرف سیالوی ہے غیر خیال اس کا جو ہے نا وہ اعتراض بھی ہوا بن گیا ہوا جو اس نے کہا جناب نبی و تو آواز تو آ رہی ہے جو چالیس سال کے بعد وہ وہ وحی جلی ہے وحی خفی کی بات کرو وحی خفی تو ہمیشہ رسول کر واحد سمجھ نہیں آئے گا میں ان سے پوچھتا ہوں بتا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور کو تعینات کے بنانے سے سب سے پہلے ہر سے پہلے پیدا کیا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دی تھی کہ نہیں وہ معرفت واحد کے باہر کے ذریعے تھی یا کسی اور کے ذریعے تھی چیز وہ ہوتی بھاج ہے تو واحد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنی مارفت دی تھی ہاں جی یہ ممکن ہی نہیں وہ اللہ کا معروف اور رہے ایک لمحے کے لیے اپنے رب سے جاہل اور غاصل بے خبر یہ نہیں ہو سکتا جب نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا اسی وقت سے مارفت عطا کی کامل اور جب مارفت عطا کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تھی تو جس ذریعے سے کی تھی وہ واحد تو ہے معلوم جاری ہو گئی تھی اور واحد سے ہی نبی بنتا ہے تو معلوم ہوا نبو اشرف کا وہ اعتراض وہ ہوا بن گیا جو اس نے کہا واحد تو چالیس سال کا اور واحد جلی جو فرشتے کے ساتھ آتی ہے وہ بات میں سال کے نے یہ جناب جی ہاں جی جیسے کہتے ہیں جناب جی سے چٹو نسا دیتے دھوڑ میں والی بات بات ہے ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے اس کے کی کیا اعتراض ہے اللہ کے فضل سے اس کا اعتراض تو آپ ایسے ناخن ناخن ایک ناخن کے ساتھ کھول قریب رکھیں گے جس کو وہ لاحل مسئلہ سمجھتا ہے گا اب ناخون سے کر لیتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ سمجھنی بات کیا ہے اچھا اب یہ قول آ ہے اس قول کے مطابق نبوت اور رسالت مقارن نہیں ہے ان میں کران نہیں ہے ان میں مکارنت اور مطلب ہے کہ یک ہے زمانہ ہونا نہیں ہے ایک دور میں ہوں ایک وقت میں ہوں نہیں بلکہ نبوت پہلے اور رسالت وہ چالیس سال کے بعد بولے یہ موقف ہے ایک دو موقف سامنے آ گئے نا دو موقف ایک سب سے پہلے امام تحابی کا پیش کیا دوسرے نمبر پہ امام آجوری کا اور امام آجوری کے تابے داروں میں یہ حضرات آ گئے امام فخر رازی امام کونوی امام ملا علی قاری وغیرہ وغیرہ اور جراد ٹھیک ہے نا اچھا لیکن اتنا بات ہے کہ یہ نبوت اور رسالت جو ہے نا ان کا زمانہ ایک نہیں ہے یہ امام فخر رازی اور حضرات کا قول سامنا امام محمد بن حسین عجوری جو ہیں ان کے نزدیک نبوت تو ہمیشہ کے لیے ہے لیکن اب یہ مسئلہ کہ نبوت اور رسالت علیحدہ علیحدہ چیز ہے اور رسالت چالیس سال بعد اور نبوت تو چالیس ہمیشہ کے لیے ہے ان کا یہ موقف ہے یہ نہیں یہ میں ابھی تک جو ہے نا اس کو نہیں سمجھ پا امام آج یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ نبی ہیں لیکن کیا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے رسول 40 سال کے بعد ہے اور نبی ہمیشہ کے لیے ہیں یہ امام راضی کے کلام سے تو سمجھ آتا ہے ان کے کلام سے سمجھ نہیں آتا بلکہ ان کے کلام سے مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ رسول اور نبی کو ایک ہی سمجھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح وہ نبی سمجھ ہمیشہ کے لیے اسی طرح رسول بھی ہمیشہ پھر وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں ان کے کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ پھر اعلان اللہ تعالیٰ نے کروایا چالیس سال کے بعد کیا ہوا اس کہ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ ہمارے سنی حضرات عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ آپ صلی اللہ یا نبی رسول ہمیشہ کے لیے تھے اعلان چالیس سال کے بعد ہوا ہے لوگ عام یہی عقیدہ رکھتے ہیں تو امام محمد بن حسین آجولی کا عقیدہ مجھے یہی معلوم ہوتا ہے اگر جس طرح کے ان کے کلام سے ظاہر مجھے یہی معلوم ہوتا ہے تو اگر ان کا عقیدہ یہی ہو تو ہم بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اعلان اس طرح ہو جائے سبحان سبحان اللہ اللہ اور اللہ اللہ میرے خیال میں آگے چل جو میں وضاحت کروں گا نا آگے چل وہ امام محمد بن حسین آجوری کے کلام کے مطابق ہوگی وہ موقف سامنے آتا ہے جیت کے بعد تیسرا موقف تیسرا موقف یہ ہے جناب نبوت اور رسالت یہ دو علیحدہ ہیں زمانہ ایک نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ چالیس تینتالیس سال تینتالیس سال کے بعد رسالت ہے اور چالیس سال کے بعد نبوت ہے لہذا نبوت اور رسالت میں صرف تین سال کا خط ہے یہ ایک تیسرا مطلب آ گیا سمجھ نہیں آسرا مطلب کیا ہے چالیس سال کے بعد ملحبا. تین سال تک پھر نبوت رہی پھر تین سال کے بعد جو وہ رسالت آئی ہاں جیس میں ربی خلق یہ اتری ہے چالیس سال کے بعد پہلی بار جبری زمین لے کر آئے. اس کے بعد اس کے بعد سے نبوت شروع ہو گئی بل فل نبوت شرولہ علم میں تھی تقدیر میں تھی جس طرح کی مامتا آ بھی نہیں پڑتا لیکن پھر تین سال تین سال بعض رک گئی تین سال کے بعد پھر آیت اتری یا اجوہل مدت ہوم ہائے آج کیا کیا رات کھولو آپ کے ساتھ سمان سے اشرف کا داٹا ویسے ٹوٹا ہوا ہے اس سے اور نہ ٹوٹ جائے وہ بےچارا بے گاٹا ہی نہ ہو جائے مجھے ڈر لگ رہا ہے بے گردن ہو جائے گا بات سمجھنا تین سال فترہ سے باہل کا دور شمار ہوتا ہے، فترہ سے باہل کا دور شمار ہوتا ہے، باہل کا سلسلہ رکھ گئے، ایک را بسم ربک اللہی خلق چالیس سال، مکمل ہونے کے بعد، جبریل امین آئے، ہمانی بات کیا رہی؟ غار حرام میں ادھر آ کر فرماتے ہیں، ایک را بسم ربک اللہی خلق، قلق الانسان من، علق، ایک را وربکل، یہ اتریں پھر سلسلہ باز مختلف کتنے سال تک تین سال تک تین سال تین سال کے بعد پھر آیا یا اے چادر اڑنے والے کھڑا ہو جائیے انور ڈرائیے سبحان اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے حکم سے ڈراؤ آپ ذرا سمجھ رکھتے اشرف کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی تھے تو چالیس سال کے عرصے میں نبی کا فرض بنتا تھا کہ بتوں بت پرستی اور گناہوں سے لوگوں کو روکتا روکا کیوں نہیں تھا اس پر میں اعتراض کرتا ہوں کہ یہ بسا چالیس سال کے بعد جب ایک پہلی وحی اترتی ہے اس وقت تو آپ پکے نبی رسول بن گئے تھے تیرے مذہب کے مطابق اب ظالم تین سال کے عرصے میں یا ایوہل مدتر کے اترنے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت میں بتوں سے بت پرستی سے روکنا تو ثابت کر گناوں سے کہ وحج تو آ چکی ہے پہلے <سلام> پھر نبی کیوں نہیں روک رہے کے ساتھ کیوں روکنا شروع کیا بت پرستی سے اب جو جواب یہاں تیرا ہوگا وہی جواب وہاں میرا ہوگا رب نوی جب اتری اس وقت صرف اتنا ہے کہ اپنے رب کے نام کو پڑھیے وہاں پر بتوں سے روکنے بت پرستی سے یا کسی گنا سے روکنے کا حکم نہیں اترا ارے مردود جب ادھر نہیں اترا تو نبی تین سال میں نہیں روک رہے ادھر چالیس سال سے پہلے بھی کوئی حکم نہیں اترا تھا لوگوں کو روکنے کا اس وجہ سے نبی نے نہیں روکا اجی اگر اتر جاتا تو نبی روکتے سمجھ نہیں بات ای معلوم ہوا جس طرح کے چالیس سال کے بعد ایک کے اترنے کے ساتھ نبی پل چکے تھے لیکن جو ہے نا روکنا شروع نہیں کیا کیونکہ حکم نہیں آیا تھا تو ہمارے موقف کے مطابق چالیس سال کے عرصے میں بھی نبی تھے لیکن بتوں سے گناہوں سے روکنے کا حکم نہیں آیا تھا شریعت نہیں آئی تھی اس وجہ سے نبی نے روکنا نہیں شروع کیا جب آ گیا تو اس وقت روکنا شروع کیا اب یہ تیرا جو یہ جب... اعتراض کیا ہے یہ بات تیری بکواس ہے یہ کہاں کہاں ہو کر یہ تو <باند> ہمارے پاکستان سے بھی باہر نکل گئی That's what well, I'm done. That? جس طرح تیرا جواب سمندر سے باہر دوسری طرف چلا گیا اسی طرح یہ ایک دو جواب ہے ایک باتیں یہ ہو سکتا ہے میرا موضوع سن لے یہ سن لیجیے خود پاکستان سے نکل جائے یہ پہلے خود مولویوں کے ہاتھوں میں رہا ہے یہ فلانا لکھ رہا ہے اور فلانا چوک رہا ہے اور فلانا کہہ رہا ہے یہ تاجی کتاب لکھتی ہے اس نے اور پتم بھی ہاتھ لکھ دی عبد المجید نے یہ رنڈی باز مولوی جو ہوتے ہیں جو عورتیں نساتے ہیں لڑکے نساتے ہیں یہ لڑکے رنڈی باز اور لونڈاز ہے یہ کیا سمجھ آتے ہیں ان کو اللہ میں بدلتے یہ جنہوں نے کب کا فائدہ لیا ہوتا ہے ان سے ایسی باتیں ملتی ہیں سمجھ بات کیا ہے جواب جوابی ہے وہ جواب میرا ہے جواب ہے یا نہیں بے شک شک اور ایک جواب کو پہلے دے چکا ہوں کہ ساری بعض اترنے کے بعد بہت سی بہت اترنے کے بعد غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے نہیں منع کیا جب شراب کا حکم اس شراب سے متعلق احکام ہوتے اس وقت آپ نے بتایا پہلے کیوں نہیں روکا حالانکہ بن چکے تھے معلوم بےمان اللہ کے نبی اپنے آپ کچھ نہیں کرتے اللہ کا حکم آتا ہے <تصفح> <حان> <تصفح> اللہ تھے سمجھ سبحان اللہ اب حضرت جی تین سال کے وہ کے رک جانے کے وقت میں یہ جو وقفہ رہا جی اس وقفے کے اندر آپ نبی تھے رسول نہیں تھے رسول پھر خوف یا مدتر کے اترنے کے بعد رسول بن گئے یہ قول اور مذہب کن کا ہے یہ تیسرا مذہب آ گیا بولو بولو کون سا جی تیسرا مذہب <تصح> یہ ہے یہ بھی ان حضرات کے ساتھ ساتھ کے زمانے رکھنے والے امام محدث ابن عبد البر مالکی کا اس کا حوالہ کس کے اندر ہے یہ کتاب جی تحفت المرید بھی شرخ و جوہر جوہرۃ توحید ہاں جی امام برہن لقانی کی ہے جی جوہرۃ ال اور اس کی شرح تحفت المرید امام ابراہیم بیجوری شیخ الاسلام بیجوری رضی اللہ تعالیٰ نے اس جی یہ دارالقطب سے چھپی ہوئی جی ہاں اس کے نمبر جو ہے وہ سترہ پر لکھا ہوا ہے کتنے پر سترہ مختار بارا تین قطن سابقا بنزول اقرا اللہ یہ کہ اس مسئلے پر جتنی کتابیں آ چکی ہیں بازار میں اللہ کے فضل سے ایک کے پاس بھی یہ باتیں نہیں ہیں جلہ شان للہ الحمد ہاں کیا فرما رہے ہیں فرمایا ابن عبدالبر نے وغیر انہوں کے علاوہ اور علمانے بھی کہ ارسلہ اللہ اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا یعنی رسول بنا کر بھیجا جبکہ آپ تین تالیس سال کو پہنچے فکانت النبوت تو نبوت آپ کی اقراہ کے آیت جا ہے اس کے نزول سے یہ شروع ہو گئی اور رسالت جو ہے جب آپ کو ڈرانے کا حکم ہوا اور آیتری کون سی یا فر فرمایا اس وقت آپ وہ جو بنے نا رسول بنے سی زامان فطرت جب وہ رکی رہی اس رکے رہنے کے دور میں آپ نبی پھر رسول نہیں تھے پھر کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد اب رسول بنے یہ <سلام> امام ابن عبد البار اور ان کے مطب کا قول ہے یہ تیسرا موقع پر مزہ بانگ سمجھ نہیں آپ لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں جس طرح کے امام صحابی کے قول کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی نہیں ہے درمیان والا جو قول ہے ہم ان کے ساتھ ہیں سبحان اللہ آپ کو پہلے بتا کر دی اور دلائل بعد میں آگے پہ چلیں گے بات بات بہت بہت بات ہے اچھا جی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اچھا یہ جو اب ذرا جو ہے وہ بیچ مجھے جانا پڑے گا تھوڑا جو درمیان والا قولا نا <متصف> امام آجوری والا امام آجوری کول کی طرف جو ہے نا وہ پھر لوٹتا ہوں میں اس لیے کہ اس کے ساتھ میں ایک اور بات شامل کرتا ہوں حدیث hey ہے یعنی تائید میں یا امام فخر راضی کے موقف کی تائید میں ہاں بلکہ یوں کہ امام فخر راضی کے موقف کی تائید کے اندر ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو کہ اس کے اندر ہے بخاری شریف کے اندر اس میں بھائی وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں باب فد بات علی تین العدو بخار کتاب العدو کے اندر حدثنا محمد بالمخاص قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيده عن البراء براب عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضعى كف توضأ وضوءك لصلاة ثم طجع على شقك الايمن ثم قل اللهم سلمت وجهي اليك اللهم سلمت وجهي اليك وفضلت امري اليك والجأت ظهري اليك رغ رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبرنبيك الذي أرسلت فإم متع من ليلتك فانت على الفطرة نبي اكرم صلى الله واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلدت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت خلت برسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت سبحان, سبحان, سبحان, الله. الله. سبحان, سبحان الله سبحان, سبحان الله حضرت بہت برا بن آزم صاحب ہیں آپ فرماتے ہیں تبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا پہ جس طرح کے نماز کے لیے پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جا لیٹ کر پھر یہ دعا سبحان اللہ تو میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا سب تو امری لائق میں اپنے سارے کام تیرے سے پورن کر اللہ میں تیرا سہارا لیا میں نے رحمت کی رغبت رکھتا ہوں عذاب سے ڈرتا ہوں ڈر کر تیرا آسرا لے رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ اس میں میرے رحمت کو دیکھوں اور عذاب کو میں دیکھوں رحمت سے رحمت کو دیکھتا ہوں تو رغبت کرتا ہوں تیرے عذاب کو دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں من من اللہ صرف تو, تو اللہ جو کتاب تاریخ لایا پر جو تو نے نبی بھیجا اپنا میں پر پر اللہ, اللہ فرمائی یہ دعا جب مانگے گا نا اگر تو اس مر جائے گا فطرت پر مرے گا یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح بندے کو پیدا کرتا ہے اس کے اندر حق کی صلاحیت اور استعداد پوری فطرت ہوتی ہے اسی طرح تو اسی حال میں مرے گا جس حال میں یعنی اللہ نے بنایا تجھے پاک اسی طرح مرے گا سبان اللہ. سبان اللہ اسی صحیح کے ساتھ مرے گا اللہ. اور یہ پھر آخری کلام ہونا چاہیے فرمایا اس کے بعد بولنا نہیں ہے سو ہے بس حضرت فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا دعا دیکھ سننا یہ دعا سنا کہ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں آپ یاد اللہم اللہ تو وجہی عمری ظہری لا مل جا ولا بے نبی کلر اللہ سلحان اللہ ابر بات ہو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سنایا دعا سنائی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے بے نبی کلوی ارسل ارسلتا میں نے کر دیا بے رسول کلوی ارسل ارسلتا کیوں میں نے سمجھا بات تو ایک ہی ہے نا سلحان نبی کی جگہ میں نے رسول کا لفظ رکھ لیا لفظ تھا پہلے آپ نے بتایا تھا وہ بے نبی کلوی ارسل ارسلتا میں نے رکھ لیا بے رسول تھا نبی جگہ رسول کا رکھ لیا قربانی بے نبی ارسل تھا جس طرح میں نے کہا اسی طرح کا رسول اللہ سے یہاں پر نہیں استعمال کرنا اب اس پر باری کے اندر لکھ رہے ہیں امام خطابی مالکی کے حوالے سے ابو سلیمان خطابی مالکی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں اور بھائی کالا شاربی و نبی کہ امام خطابی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بے نبیے کا کی جگہ بے رسول کا اس لیے نہیں رکھنے دیا ہوگا ہو سکتا ہے کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نبی پہلے ہوں اور رسول بات نبی پہلے بات بات رسول آ. بات آ. بات تو یہ امام فخر راضی کے بات کی اور وہ جو امام پو نبی اور ملا علی کا سول جو نقل کیا ہے وہ اس کی تعریف بن بے ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام خطابی جو ہے یہ بھی اسی کو موقع ہیں ہاں امام آجوری یہ تو ہیں لیکن تھوڑا قریب کے ہیں تو امام خطابی کا بھی وہی موقع جی امام بیقی سے بھی پہلے کے امام خطابی ہاں امام بیاقی بھی ان کے والے کرتے ہیں تو امام خطابی کا بھی اور وہی بن گیا تو وہ بھی سمجھتے ہیں نبی پہلے ہیں اور رسول بعد میں ہے آپ نبی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئے بولو اللہ تو برادرم ناچیز کے سامنے جو ہے نا اے بھائی اللہ تو یہ کتنے مذہب آ گئے سامنے تین مذہب آ گئے تین موقف اور تین مذہب آ اور میری انتقار اور تب اور تلاش کے مطابق یہی ہے کہ یہی تین ہی کال بنتے ہیں جیسا یہ تین کال ہے میں سے جو ہے وہ ہاں چوتھا قول سامنے آتا ہے جی چوتھا قول بھی آتا ہے دل <تصفيق> دل اور چوتھا مذہب اور چوتھا موقف جو ناچیر کے پڑھنے میں آیا ہے وہ سیدی ابوالعباس کی جانی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ کوئی کافی دور نہیں ہے یہ سرکار جو ہے نا آپ کی شریف جو ہے نا ہاں جی گیارہ سو پچاس میں یعنی میں بارہویں یہ صوفی بزرگ ہیں بہت بڑے عالم بھی ہوئے ہیں اور اللہ کے ولی بھی ابو العباس احمد التجانی کی جانی ان بزرگوں کے حالات پر تفصیلی کتاب جو ہے وہ جواہر المعانی شیخ علی حرازم بن العربی پر المغربی الحاثی المکتبت السری برو سے چکری میرے ہے یہ بزرگ ہے نا ان کا قول وضاحت کے ساتھ نقل کیا ہے جواہر البار شریف کے اندر حل مایوس بن اسماعیل جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریف عالم اللہ کے اندر ہمیشہ نبوت کے ساتھ متصف رہی لیکن جسم شریف میں روح کے آنے کے بعد آپ کی نبوت شریف کا علم جو ہے وہ جسم شریف سے چھپا دیا گیا چالیس سال تک آپ کو پتا نہ چل سکا کہ میں نبی ہوں چھپا دیا گیا کہ حکمت کے کام روح شریف ہمیشہ متصف رہی جسم شریف جو ہے وہ ہمیشہ مختصر نہیں رہا وہ چالیس سال کے بعد رسالہ رشال کا اشرف نے لیا ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہے جی. لیکن اس کے اندر بہت سی اس نے تبدیلی در ادھر سے بات ایسی بگاڑی ہے اس نے کہ وہ تو یعنی اپنے اس موقف کے بیان کے اندر گستاخوں تک پہنچ گیا ہے میری سمجھ اس کے بعد یعنی یہ چار مذاہب اور مواقف جو ہیں آئمہ علماء عالیہ سنت کے بیان کرنے کے بعد اور جو میرا موقف ہے ہمارا موقف ہے وہ اس کو بھی میں نے متعین کر دیا اس کے متعین کرنے کے بعد میں اس مسئلے کی وضاحت اور پھر جو ہے نا سلائل پر آتا ہوں